السلام علیکم ورحمۃ اللہ و برکاتہ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 ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر السلام هي حتى مطلع صورت الق اس کی ترتیب نزولی پچیس ہے پچیس ترتیبِ توقع کی ستانوے پانچ آیات ہیں ایک رکو اور ہے اس کی پہلی آیت دوسری آیت اور تیسری آیت میں قدر طلفظ آ رہا ہے اس لیے صورت کا نام صورت القدر رکھا گیا علماء کا اختلاف ہے کہ یہ صورت مکی ہے یا مدنی اکثر علماء کے نزدیک یہ صورت مکی ہے حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سب سے یہ مقبول ہے کہ یہ صورت مکی ہے تو اکثر علماء کے نزدیک یہ صورت مکی ہے امام سالبی رحیم اللہ اور واقعی رحی بہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ صورت مدنی ہے گزشتہ صورت کے ساتھ اس کا ربط یہ ہے پچھلی صورت میں ایک اور قرآن پڑھنے کا حکم تھا اب اس میں اس صورت کے اندر وجہ بیان کی گئی علت بیان کی گئی ہے کہ قرآن حکیم کو پڑھو اس لیے کہ عظیم اس کی شان اس کی قدر بہت بڑی ہے اس لیے سورۂ قدر کے بعد اس سورت کو رکھا گیا ہے اس سورت کا شانی نزول کیا ہے ترمیزی شریف کے اندر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ بنو امیہ کے ظالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر بندروں کی طرح کود رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خواب سے صدمہ ہوا تو آپ کی تسلی کے لیے سورہ کوسب اور سورت القدر نازل ہوئی تو اس روایت کی روشنی میں مطلب یہ ہے کہ بنو امیہ کی ہزار ماہ کی حکومت سے ایک شب قدر بہتر ہے قاسم بن الفضل حدانی نے لکھا ہے ہم نے بنو امیہ کی حکومت کا زمانہ شمار کیا تو پورے ہزار مہینے ہوئے لیکن امام ترمیزی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو غریب اور امام مذنی رحمہ اللہ نے اس کو من کر قرار دیا ہے دوسرا قول شان نزول میں یہ ہے کہ ابن ابی خاطم نے مجاہد رحمہ اللہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک مجاہد کا ذکر فرمایا جو مسلسل ایک ہزار ماہ تک جہاد میں مشغول رہا اور کبھی ہتھیار نہیں اتارے تو مسلمانوں کو یہ بات سن کر تعجب ہوا تو اس پر سورہ قدر نازل ہوئی جس میں امت کے لیے صرف ایک رات کی عبادت کو اس مجاہد بنی اسرائیل کی عمر بھر یعنی ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر قرار دیا تیسری روایت اس بارے میں یہ ہے کہ ابن جریر نے ایک اور واقعہ ذکر فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا وہ ساری رات عبادت میں مشغول رہتا اور صبح سے شام تک جہاد کرتا تو اس نے ایک ہزار مہینے تک یہ مسلسل یہ عمل کیا تو اس پر اللہ نے سورہ قدر نازل فرمائی اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی تعالیٰ کو جو افسوس اور غم اس بات کا ہوا تھا کہ ہماری عمریں اتنی کہاں ہیں جو ہم اتنی عبادت کر سکیں تو اس صورت کے ذریعے ان کو تسلی دی, دی گئی ہے اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بھی تمام امتوں پر ثابت فرما دی گئی ہے اس سے معلوم ہوا کہ شب قدر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے وہی روایت امام مالک رحی اللہ نے معتر امام مالک رحی اللہ میں لکھا کہ میں نے ایک معتبر عالم سے یہ بات سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمریں چونکہ تھوڑی ہے اس لیے اس امت کے اعمال دوسری امتوں کے اعمال کے برابر تو نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ ان کی عمریں زیادہ تھی اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شبِ قطر عطا فرمائی جو ہزار مہینوں سے افضل ہے حضرت شاہ عبد العزیز رحیم اللہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن ان کی امت کی عمریں دکھلائی گی کہ ساٹھ ستر برس کی ہیں تو آپ کو صدمہ ہوا کہ میری امت کی عمریں پہلی امتوں کے مقابلے میں تھوڑی ہیں پہلی امتیں اعمال اور ثواب میں بڑھ جائیں گی اور میری امت شرمندہ ہوگی تو اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لیے تسلی دینے کے لیے یہ سورہ قدر نازل فرمائی اور آخری روایت پانچویں روایت اس بارے میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے چار حضرات حضرت ایوب علیہ السلام حضرت ذکریٰ علیہ السلام حضرت حضرت یو شاہ علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ یہ حضرات اسی اسی سال تک عبادت میں مشغول رہیں اور پلک جھپکنے کی مقدار بھی انہوں نے اللہ کی نفرمانی نہیں کی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو حیرت ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور سورہ قدر سنائے اس صورت کے سبب نزول شان نزول میں یہ مختلف روایات ہیں ٹھیک ہے تو اختلاط روایات کی اکثر وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک ہی زمانے میں مختلف واقعات کے بعد جب کوئی آیت سورت نازل ہوتی ہے تو اس کی ہر واقعے کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے اس سورت کی فضیلت یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ قدر ایک چوتھائی قرآن کے برابر ہے یعنی اس کے پڑھنے سے چوتھائی قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے بسم اللہ یقین تحقیق انزل ینزل باب ہم نے نازر کیا ہو قرآن کی طرف یہ زمیر لوٹ رہی ہے اس قرآن کو ہم نے اس قرآن کو نازل کیا تی میں لئی القدر قدر والی رات میں شب قدر میں بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا میں ما لت القدر اور آپ کو معلوم ہے کیسی ہے شب قدر القدر قدری من الف شہر شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے الف شہر شہر مہینے کو کہتے ہیں اچھا مہینے کو شہر کیوں کہتے ہیں شہر اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے شروع ہونے اور گزر جانے کی شہرت ہوتی ہے مثلا یہ مہینہ ربیعانی کا ختم ہوا تو اب کون سا مہینہ شروع ہوا جمال الا تو سب کو سب کے اندر بات مشہور ہو گئی کہ جماع الا شروع ہوا پھر جب یہ مہینہ ختم ہو جائے گا تو سب کے اندر مشہور ہوگا کہ یہ مہینہ ختم ہوا یہ مشہور ہوتی ہے سب میں یہ بات اس کے شروع ہونے کا اور گزر جانے کی شہرت ہو جاتی ہے اس لیے اس کو شہر کہتے ہیں تو لت القدری خیر من الف شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے لیلت القدر شب قدر خیر بہتر ہے تنزل تنزل تفریح ہو گیا تنزلہ یا تنزل تنز باب تفاوت سے ٹھیک ہے تنازل تو یہ ماضی کا سیرہ ہے تنازل اترتے ہیں نہیں یہ نہیں نہیں تنظیل باب تفریح ہوگا ٹھیک ہے باب تنزل الملائی اس میں اترتے ہیں الملائی کا تو فرشتے وو روح اور روحا اس میں اترتے ہیں اچھا سلام وہ سراپا سلام ہے ہی حتی, ہی وہ حتی یہاں تک کہ مطلع الفجر فجر طلوع ہو جاتی ہے تو وہ صبح روشن ہونے تک رہتی ہے ترجمت سمجھ میں آیا مطلع مصدر میمی ہے یا اس میں زرف ہے نکلنا متوجہ ہونا ٹھیک ہے دور ہونا تو مطلع کا معنی یہاں پہ ہوگا طلوع ہونا فجر طلوع ہو جائے یہاں تک کہ پجر طلوع ہو جائے قدرہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اس جملے میں قرآن مقدس کی عزمت کا اظہار کس طرح کیا گیا ہے اس میں نازل کرنے کی نسبت کس کی طرح کی گئی ہے ان ہم نے نازل کیا فاعل کی طرح فائل کی طرف کون ہے اللہ تو فائل عظیم ہے فائل عظیم ہے تو یہ فعل بھی کیا ہے عظیم قرآن حکیم کے اترنے کا جو فعل ہے یہ بھی کیا ہے عظیم للت القدر اور نزول کا وقت بھی بڑا عظیم الشان ہے للت القدر شب قدر میں یہ قرآن حکیم اترا کیوں کیونکہ للت القدر اتنی عظمت وال ہے کہ ہزار مہینوں کی عبادت سے اس ایک راہ کی عبادت فضیلت والی ہے بڑھ جاتی ہے اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے اس رات کی عبادت کی فضیلت بڑھ جاتی ہے لئی القدر قدر کے معنی عظمت کے ہوتے ہیں شرف کے ہوتے ہیں اچھا اس کو لئی القدر کیوں کہتے ہیں عظمت والی رات تو ابو براک راہ مح اللہ فرماتے ہیں کہ اس رات میں اس رات کو لے لطلقدر اس لیے کہتے ہیں کہ جس آدمی کی اس سے پہلے اس رات سے پہلے اپنی بے عملی کی وجہ سے اس کی کوئی قدر و قیمت نہ تھی اس رات کے اندر اس نے توبہ کی استفاد کی عبادت کی تو یہ بندہ کیا ہو جائے گا قدر والا ہو جائے گا شرف والا بن جائے گا تو اس لیے اس رات کو لئی القدر کہتے ہیں اور یہ قدر تقدیر کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے حکم کے معنی میں حکم کے معنی میں, کے معنی میں تقدیر کے معنی میں تو پھر لت القدر اس رات کو لہ القدر کہنے کی وجہ یہ ہوگی کہ تمام مخلوقات کے لیے جو تقدیر ازلی میں لکھا تھا اس کا جو حصہ اس سال کے اندر رمضان سے آئندہ رمضان تک پیش آنے والا ہے وہ اس رات میں ان فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے جو تدبیر کائنات کے امور پر معمور ہے اس میں ہر انسان کی موت زندگی بارش رزق وغیرہ مقررہ مقدار میں فرشتوں کو لکھوا دی جاتی ہے جہاں تک کہ جس شخص کو اس سال حج نصیب ہوگا وہ بھی لکھ دیا جاتا, جاتا ہے اور جن فرشتوں کو یہ حوالے کیے جاتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ علیہ وسلم تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ چار ہیں اسرافیل اکائیل ابرائیل اسرائیل علیہ السلام ان کو یہ اب لت القدر اننا في لیلت القدر اور مبارکہ مبارک رات اور ایک یہاں پر ہے للت القدر تو کیا یہ دونوں ایک ہی راتے ہیں یا الگ الگ راتے ہیں للت القدر الگ ہے یا للت الت المبارک الگ رات ہے تو جمہور مفسرین کے نزدیک للت المبارکہ سے شب قدر مراد ہے جو سورج دکان میں ہے اور اس صورت میں بھی شب قدر تو دونوں سے شب قدر مراد ہے اسی طرح دوسرے سپارے میں سورہ بقرہ میں شاہی رمضان اللذی انزل رمضان کا مہینہ الزی جس میں قرآن جس میں قرآن حکیم کو اتارا گیا تو دیکھو تین آئےتے ہیں ایک فی القدر ایک ان نظفی لینت مبارکہ اس میں بھی اترنے کا ذکر ہے اور ایک ہے ان ذرفی القرآن اس میں قرآن اس ماہ میں قرآن حکیم اترا تو ان تین آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مقدس لینت القدر میں نازل ہوا تو اس رات کو لہلۂ مبارکہ بھی فرمایا گیا اور اس رات کو لینت القدر بھی فرمایا گیا تو یہ رمضان کی رات تھی جس میں قرآن حکیم نازل ہوا بعض روایات حدیث میں شعبان کی پندرہویں شب شب برات کے متعلق آیا, آیا ہے کہ اس رات میں انسانوں کے رزق لکھا جاتا ہے ہر ایوارات کا رزق لکھا جاتا ہے یہ انسان کب پیدا ہوگا یہ کب مرے گا یہ فصلیں जाते جاتے ہیں اور سورہ دکھان کی جو آیت ہے نا لئی لم غبارہ کا اس میں قرآن نازری ہونے کا ذکر ہے اس آیت کے بعد فرما, فرماتے اللہ فی ہا یو فروق و کلو امر حکیم امن کن یعنی اس رات میں ہر حکمت والے معاملے کا فیصلہ ہماری طرف سے کیا جاتا ہے فی ہا یو فروخ و حکیم امر حکیم ہر حکمت والا معاملہ معاملے کا فیصلہ ہماری طرف سے کیا جاتا ہے اس لئے بع مفسرین نے ان روایات کو سورہ دخان کی آیت سے جوڑ کر لل مبارکہ کی تفسیر للت البراعت سے کی ہے للت البرا یعنی اس سے مراد ان کی للت المبارک سے مراد لہل للت البراعت ہے یعنی شب براعت پندرہویں شعبان تو اب سورہ قدر اور سورہ دخان میں تعارض آ گیا اس میں ذکر ہے کہ ہم نے قرآن اتارا قدروی شہبان کو اور امنا انزلہ لید القدر ہم نے قرآن اتارا شب قدر میں پر یہ تو رمضان کے مہینے میں ہوتا ہے شب قدر تو دونوں میں تعارف ہے تو للۂ مبارکہ کی تفسیر تفصیل لباعت سے کرنا درست نہیں ہے کیونکہ للۂ مبارکہ میں نظور قرآن کا ذکر ہے اور آپ نے سورہ بکرہ کی تلاوت آیت سنی شہر و رمضان ضلع قرآن متعین باقی وہ روایات جس میں آتا ہے کہ جیسے سورج خان کی علا المبارکہ سے براعت والی رات مراد ہے تو ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس روایت کو مرسل قرار دیا ہے مرسل ٹھیک ہے اس کی سند متصل نہیں ہے اور ایسی روایت جو ہوتی ہے وہ شریح نص کے مقابلے میں قابل قبول نہیں ہوتی ایک طرف قرآن حکیم کی آیت ہے شہر و رمضان شاہ انزل فیہ القرآن پر ایک طرف ایک مرسل روایت ہے تو وہ مرسل روایت اس شریح آیت کے مقابلے میں قابل قبول نہیں ہوگی چلو بس یہاں تک کافی ہے باقی باتیں ان شاء اللہ فکر کر لیں گے للت القدر کی فضیلت کیا ہے یہ بھی آ جائے گی لیرت القدر کا تعین شب قدر کون سی تاریخ میں ہوتی ہے لیرت القدر مخفی کیوں ہے ٹھیک ہے شبِ قدر کی علامات کیا ہے شب قدر کی دعا کیا ہے بات انشاءاللہ شاء اللہ کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ سکتے ہیں لرننگ اسلام آپ کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں آپ کو میری آواز آ رہی ہے آپ کی کلاس کی ترتیب نہیں بن رہی صحیح اس ٹائم میری یہ تفسیر کی کلاس ختم ہوتی ہے تو میں گھر سے باہر ہوتا ہوں ابھی میں گھر نہیں گیا گھر سے باہر ہوں تو ابھی گھر جاؤں گا تو گھر جاتے ہوئے خاصہ کی کلاس کا ٹائم ہو جائے گا آپ کی کلاس کی ترتیب نہیں بن رہی अच्छा आप आठ बजे आ सकते हैं आठ बजे आठ बजे आठ बजे आपकी तरतीब बना लें आठ से साढ़े आठ जी सबसे क्लोज ठीक है आठतीस आठतीस से आठ पचास तक ये टाइम भी ठीक है आठ तीस से आठ पचास तक اگر یہ ٹائم بالکل مناسب ہے تو کل سے انشاءاللہ کلاس ہو جی پوچھ کے مجھے میسیج کر دیں کل سے پہلے پہلے مجھے میسیج کر دیں ٹھیک ہے جی انشاءاللہ شاء اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ و